بسّ الرحمن الرحیم علّہ صلی اللہ محمد آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ سکنۂ معصوم کے میں موجود تمام خارہ نگرامی اور اس کے علاوہ بھی باقی تمام اندروز کو سننے والے خارحان اگرامی کو شلام عقیدت پیش کرتے ہیں شکل احمد کے سلسلے در اصن بابو تحرت صفحہ نمبر سے شروع رہا ہے اس کے آخری پیراگراف اس کے کل تھوڑا سا سلسلے میں درس دیا تھا کل لوگوں کو مجھ بات وضو کے بارے میں تھوڑا سا رائے صاحب لوگوں پہنچایا تھا کہ کون کون سی جی چیزیں انسان سے صادر ہو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتی ہیں تحرت سوراہم پر لازم ہو جاتے ہیں اسی سلسلے درس کو آگے بڑھا رہے ہیں ابھی یہ بحث ختم نہیں ہوئے منہ جو وضو تو ان میں سے جو ہے بیچ میں ایک ضمنی بحث شروع ہوا تھا ضمنی باز یہ شروع ہو رہا شاست فرما رہے ہیں اگر آپ کو شک ہو وضو ہونے میں اور یقین ہو حدث کا تو فتوجہ وضو کرے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ بہت لوگ جو ہے ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ہے ہاں جی تو ان کو کبھی جو ہے کبھی اتباع سے مشہ فرض کرو دس بجے اس کو وضو کرنے کا ٹائم عادت تھا یا آٹھ بجے وضو ہمیشہ کا کیا کرتے تھے تو اسی وضو کو باقی رکھتے تھے زور طاق پال لیتے تھے لیکن کبھی اس کو جو ہے یہ فرض یہ ہے اس کو یک تھا کہ آج مجھے دس بجے جب شاہ عادت تھا وضو کرنے کا آج میں نے وہ وضو تو نہیں کیا ہے لیکن بعد میں گیارہ بجے یا کسی اور ٹیم پہ ابھی جو موجودہ نماز کے وقت سے پہلے بیچ میں میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے تازہ وضو پہلے تو نہیں کیا جس ٹائم پر ہمیشہ کیا کرتا ہے اس میں تو نہیں کیا بس کی یقین ہے کہ اس کے بعد ابھی نماز کے وقت ہونے سے پہلے بیچ میں کسی وقت میں وضو کیا یا نہیں کیا اس پہ شیک ہو جائے تو شاشن فرمایا یہ آج میں وضو کریں ختوجہ یہ وضو کریں اور وضو کیا بغیر اس کو نماز پڑھنا جائز سے نہیں محمد والد آپ کو شک ہو والا فی شک آپ کو شکیل وضو وضو سابقہ وضو کرنے میں جن ابھی موجودہ وضو باقی ہونے میں شک ہے اور مت لیکن یہ کہ پہلے آپ نے آٹھ بجے جو ہمیشہ وضو کرتے تھے اس پر آپ کو یقین ہے کہ میں نے آج وضو نہیں کیا ان بعد میں شاید کیا ہو یہ احتمال دے رہا ہے. تو اس شاید کیا ہو پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لہٰذوضہ آپ پر لازم ہے واجب ہے یہاں پر آپ وضو کریں لیکن اس کی دوسری صورت جو ہے آپ کو ہمیشہ عادت ہے کہ وہ آج میں آپ کو مثال دے دیا بجے آٹھ بجے ہمیشہ کرنے کی عادت ہے اور آپ کو یقین آج میں نے کیا ہے کہ آٹھ میں نے اردو کیا ہے یا نو دس بجے جب وضو کرنا تو وضو کیا اس پر یقین ہے لیکن ابھی اس کے بعد ابھی نماز ظہر کا ٹیم آ گیا اس سے پہلے بیچ میں یہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے اس کے ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے وضو کرنے کے بارے میں یقین ہے ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے تو ایسی صورت میں شاہد ساست فرماتے ہیں والکن تفیح شک نغل آپ شک ہو فی الحاظت سے ہاں جی ابھی وضو باقی ہونے میں شک ہے وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا ہے اس کے ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے لیکن مت یقیناً بل وضو لیکن یہ کہ میں نے نو بجے دس بجے آر بج میں نے یقیناً وضو کیا تھا اس پر یقین ہے اس کے بعد ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے شک ہے شاید ٹوٹ گیا ہو اور مجھے خیال نہ ہو ایسی صورت میں چونکہ اس کا وضو پہلے کرنا یقین ہے ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے تو ایسے شخص کے لیے یا جو جو لے یوج بزال کا سلاد اس کو اسی وضو کے ذریعے سے نماز پڑھنا جائز ہے پھر سے فرماتے ہیں والا یا لیکو البتہ یہ مناسب نے بے حالمت و تاہرین وہ لوگ جو ہمیشہ پاک ساکھ پاک تہیر رکھتے ہیں مناسب نہیں مسئلہ یہ کہ یہاں پر بھی بہتر یہ ہے کہ وضو کریں تازہ وضو کریں یقین کے ساتھ وضو تاکہ نماز پڑھ لیں لیکن پھر بھی اگر اس نے کوئی کی کمی ہے یا اس کیوں نماز دہانی سوچی ہوا تو اس نے اسی وضو پہ نماز پڑھ لیا تو سابقہ وضو پہ تو اس کا وضو صحیح ہے اس کو حقیقی اسلام اس ان کے عمل کو پہلے یقین بعد میں شیک تو یہ شا... پہ... معصوم کا کلام ہے تم اپنے یقین کو شیک کے ذریعے سے مت توڑو ایک حدیث حکم ہے اسی حکم کی روشنی میں شاہ نے فرمایا ہے اس ان کے آ... باعث کو علمی اسلام علم سلف میں اجتصاب بولتے ہیں یعنی سابقہ حکم کو آگے بھی جاری کرو یعنی پہلے اگر وضو نہیں ہے تو بس ابھی بھی وضو نہیں ہے وضو نہ ہونے کا حکم جاری کرو وضو کرو اگر آپ کو پہلے وضو کیا ہے یقینا تو بعد میں ٹوٹنے کا شک ہے اس شک کو اہمیت نہیں دے دو اس وضو ہونے کی حالت کو آگے جاری کرو باوضو ہو تو آپ جو, جو عمل کر سکتے ہیں وہ عمل کرو اس کے حقوق کو باقی رکھو تو یہ فیقی اصطلاح اس کو اجتصاب بولتے ہیں فقی اصطلاح میں کہ یہ سابقہ یقین اور شک بعد میں شک ہونا کیونکہ بات کی شک سابقہ یقین کو نہیں توڑتا ہے اور تو شک کی اہمیت نہیں ہے اس لیے فرمایا اگر پہلے وضو نہیں کیا ہے تو ابھی شک والا کیا ہے بات ضرور کرو کرنا واجب اگر پہلے یقیناً کیا ہے تو ابھی ٹوٹنے پر شک ہوا تو کہہ کہ گے نہیں ٹوٹے آپ اسے بھی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں البتہ اگر دوبارہ کریں تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں کرنا بلکہ بہتر کا لیکن نہ کریں تو ابھی نماز صحیح یہ بات بیچ میں ایک بہت سے مختصر جو ضمنی اب آگے شاید پھر اسی اصل باس کو آگے رابطہ دے دیں کہ وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں سے جو چار چیزیں کل آپ کو بیان کیا تھا پھل بول و الغیر و اور اسی کے ساتھ پانچواں چیز فرماتے ہیں عقل کا ذائل ہونا ابھی نے چیزوں میں سے انہیں اسباب میں سے موجبات میں سے وضو ٹوٹنے والے موجبات اسباب میں سے ایک زوال العقل انسان کے عقل کا ذائل ہونا کس وجہ سے بے پاگل ہونے کی وجہ سے او ایغمائن یا بے ہوش ہونے کی وجہ سے اوسکون یا کسی ظاہری نشے کا شکار ہونے کی وجہ سے سکر کے بارے میں خاص طور پر فرماتے ہیں وہ سکر جو یا منل مشکلات ظاہرہ جو ظاہری نشاور چیزوں کے استعمال سے ہیں جیسے شراب پیا کوئی اور چارہ سفیون وغیرہ استعمال کیا ان چیزوں کی وجہ سے یا کوئی اور نشاور استعمال کیا اس وجہ سے آپ بے ہوش ہو جائیں آپ کی عقل ظاہر ہو جائیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا تو شاست کے جملے سے کی مشکرات کہ مشکرات ظاہرہ کے استعمال سے بے ہوش وباؤ سے معلومات ہے کچھ ایسے عقل کو ظائل کرنے والی چیزیں بھی ہیں مشکرات ہیں ہاں جی کہ جو باتیں نہیں ہیں اور اس پہ وضو نہیں ٹوٹتے ہیں تو یہ بیان کریں مطلب لیان محسوس کیونکہ انسان پہ مستی کے حالات ہاں جی اپنے آپ سے بے خبری کے حالات نشے کی حالت تو ہو جائیں سکور جو ہے اذا حاصل ہے اس کو سکور حاصل ہے اپنے آپ سے بےخبری عقل کا کام نہ کرنا ہاں جی ایک نو بے ہوشی کی حالت طاری ہونا یہ جو ہے حاصل من المشکرات الباطین تتی باطینی نشاور چیزوں سے باطنی مس کرنے والی چیزوں کو جہاں سے حاصل ہو وہ کیا ہے باطنی مش کرنے والی جیسے کا شوق لال قا اللہ جیسے اللہ کی ملاقات کا شدید دل میں شوق پیدا ہوا ہے یہ اللہ کے ابل علّہ کو جب وہ مخصوص عبادت میں ذکر و فکر لگ جاتے ہیں اس میں غور و فکرم لگ جاتے ہیں اور اچانک اس پر ایسی جذبہ طاری ہو جاتے ہیں ایسی جذبہ طاری ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے آپ سے بے بھی ہو سکتا ہے بیہوش بھی ہو سکتا ہے تو یہ وہی مشکلات ہیں جیسے اللہ کی ملاقات کا شوق ہونا و محبت ہے اللہ سے شدید محبت کے جذبہ اس پر غالب ہو جائیں پھر وہ سمجھو بے ہوش ہو گیا بظاہر دینے میں تو بے ہوش ہو گیا اور اس کا عقل یقیناً آبی ہوش میں نہیں ہے وہ نارمل شرم نہیں اس کا عقل تو کام نہیں کرے گا لیکن فرماتے ہیں یہ جو باطنی مشکرات مشکلات کی وجہ سے عشق الہی کی وجہ سے محبت الہی کی وجہ سے اپنے آپ سے بے خبری ہوا ہے شاذر فرماتے ہیں یہ تو اس کی وضو کو نہیں توڑتا بلکہ یزید و تحرت ظاہر بلکہ اس کی ظاہری پاکی وضو کی پاکی میں اضافہ کرے گا یہ تحرل باطین اس کی باطنی پاکی کی وجہ سے اس عش کی علائی کی وجہ سے اس کے اندر ایک معنوی کیفیت پیدا ہو گیا وہ خود باطن کو پاک کرے گا تو باطن کی یہ پاکی اس کے ظاہر کو اور پھاختر کرے گا نہ کہ اس کی وضو کو توڑے گا پھر شاذ فرماتے لاگن ہاضر سکون لیکن یہ سکون یہ اللہ کے عشق اور محبت میں اپنے آپ سے بے خبر ہونے والی کیفیات اور نشے کی کیفیات یہ جو ہے یکتا خاص ہیں بی اولیاء اللہ اللہ کی ولیوں کے ساتھ خاص ہے یہ ہر کسی کو ایسی حالت تاریخ نہیں ہوتی ہے اور یہ جو لولا تو میز ہو اور یہ کہ یہ بندہ جو بیہوش ہوا ہے یا آپ کس وجہ سے ہوا ہے اس کی یہ جو اپنے آپ سے بے خبری کی حالت ہے کس وجہ سے ہوا ہے یہ تمیز جو ہے نہیں کر پاتے اقول اہل ظاہر ظاہری عقل والے لوگ یعنی ہمارے عام لوگوں کے نگاہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ آدمی اچانک جو ہے گر گیا اچانک جو ہے بے ہوش ہو گیا آپ کیوں ہوا ہے؟ کیا معلوم ہے ہاں جی لیکن فرماتے ہیں اولیاء الہی جانتے ہیں اس کو یہ ایسا کیوں ہوا ہے فقول اعلی ظاہر اس بات کو درخت نہیں کر سکتے اس لیے شا سے فرماتے ہیں اگر ایک بندہ اللہ ہے آپ کو پتہ ہے اس پر ایسی کوئی بے ہوشی طاری ہو گئی اس کے بعد پھر وہ ہوش میں آیا اور اس نے پھر نماز پڑھنا شروع کیا تو عام آدمی کو اس کا مل معروف نے مل کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ خود جانتے ہیں وہ جو کس چیز سے ٹوٹتا ہے کس چیز سے نہیں ٹوٹتا اس کو پتہ ہے اس پتا ہے اس پر ایسی روحانی کیفیت طاری ہو گئی اس کا وہ بیہوش نہیں ہوا تھا رہنے کے حد سے وہ اپنے آپ سے خبر ہو گئے تھے تو لہٰذا شاست فرماتے خلضہ کی اس وجہ سے لا یا جو جائس الامر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا ورنہ ان من برائے سے روکنا لل اراضل فسٹ لوگوں کو جن کو ان روحانی مقامات کا کچھ پتہ نہیں ہے اللہ فاضل ان اللہ کے ولیوں پر ان اللہ کے بزرگ ہنسیوں پر کہ جن پر ایسی اچھی حالتیں ہو جاتی ہیں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں ایسی روحانی نورانی کیفیت کے تاریخ ہونے پر آپ کو بظاہر دیکھتے ہیں یہ سو گیا آپ بظاہر دیکھتے ہیں یہ بے ہوش ہو گیا حالانکہ یہ بے ہوش نہیں ہوا اس پر وہ غشی کی تعدت حالت طاری ہو گئی ہیں اس نورانی عشائی کی وجہ سے محبت علائی کی وجہ سے اور وہ جانتے ہیں کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے کس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اگر وہ اس حالت سے اٹھ کر نماز پڑھنے لگا آپ بول رہے ہیں سر آپ سو گیا ہے آپ کا وضو ٹوٹ گیا آپ دوبارہ وضو کریں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود جانتا ہے وہ عالم ہے وہ فاضل و ابلۂ الہٰ اس کے شریع کام کا خوب علم ہے وہ ہم جیسے جاہل ہیں ان پڑھ دن سے لا ناولد نہیں ہوتے ہیں انہیں دین کا پورا پورا علم ہوتا ہے اس لیے جو ہے فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو حکم نہ کریں اسی عقل کو ظائل ہونے باتوں میں آگے فرماتے ہیں یا عقل ظائل ہونے سے وجہ سے اس انسان کا جو ہے ہاں یہ پانچواں سبب تھا اس کا وجود ٹوٹ جاتا ہے مختلف اسباب سے جنون سے عام ہوشی سے ظاہری نشے سے یا اور نومنثیل یا گہری نیند سے پکا نیند جسے ہم بولتے ہیں ہاں جی اس کی کان بھی سو گیا آم بھی سو گیا اس کو بولتے ہیں پکا نیند یا گہری نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ وضو گیا تو آپ گہرا سو گیا اس سے وضو ٹوٹے گا لاش نہ تھی نہ جو ہے اس اون سے ماتی کھاتی کرتے ہیں بزرے ہاں جی اون سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتی ہے ہاں جی اس میں آنکھ سو رہا ہے کان نہیں سو رہا باتیں سن رہا ہے ہاں جی یہ تھوڑی ایک لمحے کے لیے نیند جیسی تاریخ حالت طاری ہو گئی لیکن صحیح پکا نیند نہیں آیا تو اون سے وضو نہیں ٹوٹے گا پکا نیند سے وضو ٹوٹے گا پکڑ نہیں, نہیں آپ کے کان بھی سو جائیں آم بھی سو جائیں پھر باہر کا کچھ پتہ نہ چلے کہتے ہیں اون سے بھی نہیں ٹوٹے والا غیبت یہ بھی ایک روحانی کیفیت جو اولیاء علحق کو عبادت و ذکر میں مشغول اور قبلے روح و قبل کی ضرور ہو کے زمین پر جم کے بیٹھے ہوئے ہیں متوجہ طور پر کبھی اپنے آپ سے بے خبری کے حالت طاری ہوتی ہے ایک چند لاز لمحے کے لیے تو اس سے بھی فرماتے ہیں، وہ جو نہیں ٹوٹتے فرماتے ہیں والا غیبت ان اور نہ اپنے آپ سے اس بے خبری کے حالت سے تحظر جو حاصل ہوتے ہیں لل ریاضت ریاضات کرنے والوں کو وہ ہم یہ لوگ قاعدوں نے بیٹھے ہوتے ہوئے بل ادب کے ساتھ متمکنوں نے زمین پر جم کر ٹیگ لگا کر یعنی شاہضانو ہو کر بیٹھے ہوئے متوجہ ہونا اور رخ کیے ہوئے بظاہر بظاہر الا قبل قبلے کی طرح بظاہر قبل تر بیٹھے ہوئے شاہ زانو ہو کر بیٹھے ہوئے یا تشدد میں بیٹھے ہوئے اور بل باطینی جو ہے اور اندر سے حق وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اندر سے فائضہ غاب وہ نیل محسوسات اس وجہ سے جب وہ دنیائی محسوسات تھے دیکھنے کے سننے کی چیزوں سے وہ بے خبر ہو جاتے ہیں کس وجہ سے بے صباب روہن اس رحمت الہی کی وجہ سے فاض اللہ کالوی جو اللہ طرف سے اس کے دل پر فائض ہوا اس کے دل پر اترا من الغیب غیب کی طرف سے نازل ہوا اس طرف سے اتر کیا ہوا رقطند حواسم اور اس نورانی کیفیت کی وجہ سے اس کے حواص رک گیا اب وہ سن نہیں رہے ہیں دیکھ نہیں رہے اس پر نیند کی کیفیت طاری ہو گئی ہے پھر قلو والمیدہ سے کیونکہ وہ ریاضت میں ہیں اس کے میدا خالی ہے خوشخوار نہیں پہ رہے ہیں اس وجہ سے بہت مختصر سے کھانا کھانے وہ میدا خالی ہیں تو اس وجہ سے اس پر ہاں جی اپنے آپ سے بے خبری کی تعریف اس سے اللہ تعالی سے آنے والے رحمت کی وجہ سے چل میرے لہذے کے لیے طعری ہو جاتی اون جیسے حالت طاری ہو جاتے ہے اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا مجھے حاضل یاقدا ہو یہ حالت نقصان نہیں پہنچ جاتے پھر وضو وضو میں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ روانی کے خیتیں مختصر لمحے کے لیے جس طرح اون کی طرح جس طرح اون سے نہیں ٹوٹتا ہے اس سے بھی ٹوٹتا ہے لیکن باری نیند سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں لیکن عوام میں اظہار لیکن جب آپ سو جائیں قائدن بیٹھ کر اور مستجین یا لیٹ کر آپ سو جائیں وہ میدہ چکا آپ کا میدا پیٹ جو ہے ان بھرا ہوا ہے پیٹ کھانا ٹھیک ٹھاک کھا کے آپ سو گیا کہتے ہیں اٹھا ہوا نیند آ جائیں یا سویا ہوا نون آ جائیں جس حل میں نیند آ جائیں جب آپ نیند سے اٹھیں گے پھنستا کھنستا جب آپ نیند سے اٹھیں ششمت فتوضا آپ وضو کرو کیونکہ اس سر میں یقیناً آپ نے کھانا کھا کے پیر بھر کے کھایا ہے ٹھیک ٹھاک کھایا ہے سوئیں گے تو یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا لہ ن صلا کیونکہ نماز لا یا جزو اللہ بالوضو کیونکہ نماز وضو کے بغیر جائز نہیں ہے لہذا اگر آپ نے ہاں جی کھانا پانا کھا کے آدھی طور پر سویا ہے اور آپ کے کان آن دونوں سو جائیں تو جب بھی اٹھیں گے آپ دوبارہ وضو کریں کیونکہ پکا نیند سے وضو ٹوٹ جاتی ہے تو اس طرح جو ہے آپ کو یہ بحث زیادہ ہو گیا آزاد گرہ میں وضو واجب کرنے والی چیزیں کل چھے ہو گیا ہاں جی شروع کے چار چیزیں بول غائت ری اور ودی اور چوتھی چیز عقل کا ذائل ہوں پانچویں چیز اور چھٹی چیز گہری نیند سے وزٹ ٹوٹ جاتی ہے انہی کلمات کے بعد آج کے اندر اختتام کو پہنچائیں میری دعائیں اللہ آپ سب کو دین سم دین فہمی کے توفیق عطا بھریں اور آپ کے اندر وہ شوق پیدا کریں جس سے آپ دین شوق سے ذوق سے پڑھیں اور دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو اور تمام میرے خارہ نگرامی کو توفیع عطا فرما آمین عالم بلانا